سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے علماء نے ظلم کیا ہے بلادن پر جھوٹ باندھا ہے آئیے دیکھتے ہیں اس کے جواب ایک عام جواب ہے اور ایک خاص جواب ہے عام جواب یہ ہے کہ کیا بلاسن الجماعت کے راستے پر ہے کیا وہ جماعت کی طرف اس کی نسبت ہے کیا وہ بدایتی تو نہیں ہے یعنی سوال ہے کیا اسمان بن لادن بدایتی ہے یا نہیں اگر بدایتی نہیں ہے تب تو ظلم کیا ہمارا عربان اس کے اوپر اور اگر باقی بدایتی ہے تو پھر میں تفصیل سے جواب دیتا ہوں کہ کس وجہ سے انہوں نے یہ فتوا دیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا بن لادن جو ہے بدایتی ہے یا نہیں میں صرف یہاں پر ایک مسئلہ لوں گا حکمران کی فن برداری کے متعلق جو اس کا منہج ہے اور اس شخص سے جو حکمرانوں کے متعلق فتویٰ جاری ہوئے تکفیر کا کہ حکمران جو ہے وہ کافر ہیں کیونکہ وہ کافروں کی مدد کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حکمران کے متعلق اور اس مسئلہ کے متعلق صلف صالحین تابعین سے لے کے آج کل کے دور تک میں بعض علماء کا نام لے کے ان کی میں بات بیان کرتا ہوں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اور کس طریقے سے اس اصل کو یاد رکھیں رسول الجماعت کے عقیدے کے جو اصول ہیں بنیادی اصول ہیں چھ کے قریب ہیں اور تفصیل کے ساتھ بارہ ہو جاتے ہیں ان میں سے جو اہم اصول ہیں پہلے چار ان میں سے جو چوتھا ہے وہ ہے حکمران کی فرم برداری اللہ تعالی کی فرم برداری میں اگر نافرمانی میں ہے تو اس کی کوئی فرم برداری نہیں اس چیز میں جس میں وہ نہ فرمانے کو حکم دیتا ہے اور باقی عام اس کی فرم برداری ہر مسلمان کے گلے میں اس کی بیات ہے ہر مسلمان پر فرض ہے یہ احسن عجماعت کے عقائد کے اصول میں آپ کوئی بھی اصول کی کتابیں دیکھیں عقائد کی کتاب کوئی بھی اٹھا لیں آپ آپ کو یہ اصل ضرور ملے گا جہاں پر ارکان ایمان کی بات ہوتی ہے جہاں پر ایمان کی تعریف ہوتی ہے ایمان کا مفہوم کیا ہے کہ بڑھتا ہے کم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اسلام ایمان احسان میں کیا فرق ہے جہاں پر یہ بات ہوتی ہے وہاں پر جہاں پر صحابہ کرام کے متعلق عقیدہ کی بات ہوتی ہے تو چوتھے نمبر پہ حکمران کے متعلق یہ اصل بیان کیا جاتا ہے کہ حکمران کی فنم برداری اگر بر ہو یا فاجر ہو اچھا ہو یا بورا ہو اسی کے ساتھ جہاد ہوگا اور اسی کے ساتھ حج ہوگا اب کوئی بھی عقیدہ کتاب اٹھا لیں رضول جماعت میں سے تو آئیے دیکھتے ہیں اس اصل کو علماء نے کیسے بیان کیا ہے مختصراً اور تفصیل اس کی گزر چکی ہے قرآن کی فرم برداری متعلق جو دروس ہوئے تھے پہلے تفصیل کسی نے سنے تو اس کی طرف وجوہ کرے امام حسن بصری مشہور تابعی ہیں فرماتے ہیں واللہی میں استقیم الدین الا بہم اللہ کی قسم دین نہیں دین میں استقامت نہیں حاصل ہو سکتی یا دین کی امپلیمنٹیشن جیسے کہتے ہیں لوگ نہیں ہو سکتی عملا اللہ بہم اللہ کے حکمرانوں کی طرف سے جب تک حکمران موجود ہے تو دین پر بھی عمل ہو سکتا ہے وہ نہیں ہے تو دین پر بھی عمل سے طرح سے نہیں ہو سکتا وہ انجار و اگر وہ ظلم بھی کرے نا انصافی بھی کرے و اللہ یس اللہ اکثر میں يفسدون اللہ کی قسم جتنا وہ فساد کرتے ہیں اس سے زیادہ وہ اصلاح کرتے ہیں جتنی وہ فساد کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ اصلاح کرتے ہیں اور ان کی اچھائیاں ہوتی ہیں امام حسن بصری جنہوں نے تقریباً تین سو صحابہ سے علم حاصل کیا ہے تقریبا یہ ان کا فرمان ہے دوسرا قول ہے الفغذ بن ایب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں ساٹھ سال کی ناانصافی ایک گھنٹے کی قتل و غارت سے زیادہ بہتر ہے زیادہ خیر ہے ساٹھ سال کی نا انصافی ایک گھنٹے کی قتل و غارت سے زیادہ بہتر ہے اور حکمران کا زوال صرف وہی شخص ہی تمنا کرتا ہے جو یا تو جاہل ہے مغرور ہے یا فاسق ہے جو تمّا کرتا رہتا ہے إمام أحمد بن حمد رحمة الله عليه فرماته ولا يحل قتال السلطان ولا يخرج عليه لأحد من الناس كسي كلي جائزنه كوهو كبران سي جنكري قتال كري فمن فعل ذلك بس جسن إيساكيا فهو مبتدع على غير السنة والطريق جسن إيساكيا وبدعته راہ راج سے ہٹا ہوا ہے سنت کے راستے پر نہیں ہے اور یہ انہوں نے شرح اصول سننا صفحہ نمبر ایک سو میں بیان کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں سنتے ہیں جن کی احدیث ہمیشہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں کاش کہ ہم ان علماء کی قدر کرتے ہوئے ان کی ہر بات کو سن لیتے ہیں جو ہمارے فائدے کی بات ہوتی ہے وہ تو ہم لے لیتے ہیں جو ہمارے ہوا نفس کے خلاف ہوتی ہے اس کو ہم کبھی غور و فکر نہیں کرتے امام بخار احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں لقیت اکثر من الف رجل میں ایک ہزار شخص سے زیادہ ملا ہوں امین اہل العلم اہل علم سے علماء میں سے اہل الحجاز ومکہ والمدینہ المدین و القوف و بسرہ واسط بغداد و شام کتنا سفر کیا شیخ صاحب نے پوری اسلامیہ جہاں تک موجود تھی اس زمانے میں وہاں تک گیا شیخ صاحب ان سب سے میں نے ملاقات کی ہزار سے زیادہ لوگوں سے لکیر کررات قرنا بعد قرن ایک مرتبہ نہیں بار بار ان سے ملا ہوں یعنی بار بار سفر کیا ہے قرنبہ بعد قرن بار بار ثم قرنا بعد قرن پھر دوسرے وقت میں بار بار ادرخت ہوں ادرختما متوافرون منذ ملزو اکثر منصد طور پر سن چھیالیس سالوں میں بار بار ان سے ملا ہوں میں ایک دو سن چھیالیس سال میں جب بھی ملتا تھا ایک ہی بات سامنے آتی تھی جس پر ان سب کا اتفاق تھا چالیس سال میں. سے اتفاق تھا فما رأيت واحدا منهم في هذه ان میں, سے میں نے ایک کو بھی نہیں دیکھا جو ان مسائل میں اختلاف کرتا ہوں کون سے مسائل ہیں فضول بعض اصول بیان کیے اور یہاں تک پہنچے جو ہمارا موضوع ہے وہ اللہ اور حکمرانوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی وہ اللہ سیف علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تلوار امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اٹھائی جائے گی اس پر اتفاق ہے حکمران کے خلاف نکلنا اور مسلمانوں کا قتل عام کرنا کسی بھی فرجہ سے کسی بھی وجہ سے اور یہ اس کا حوالہ ہے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ وال شرح اصول اہل السنہ احتقاد جلد نمبر ایک سو ترانوے تا ایک سو ستانوے پوری تفصیل بیان کی ہے جس نے دیکھنا ہو تو دیکھ لیں بعد الامام اربربہاری امام بربہ رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے عقیدے کی کتاب ہے بڑی پیاری انہیں فرماتے ہیں ادھر عطر رج الدوفان اگر تم کسی شخص کو پاؤ جو حکمران کو بد دعا دیتا ہے فعلم ان صاحب و ہوا تو یہ جان لو کہ وہ صاحب ہوا ہے اپنی نفس کی پیروی کرنے والا ہے وہ ادھر عطر علی اور اگر تم اس, اس شخص کو دیکھو جو حکمران کے لیے دعا کرتا ہے اس کی اصلاح کے لیے بسلاح اصلاح کے لیے فعلم ان صاحب و تو یہ جان لو کہ وہ سنت والے سنت پہ عمل کرنے والا ہے ان شاء اللہ یہ ان کے الفاظ ہیں کیسے پرکھتے ہیں بدائتی کو اور اہل سنت والے کو عام اعمال ہمارے سامنے تو یہ عام اعمال ہیں کہیں پر جمعہ کے خطبے میں یا کسی مجلس میں یا کسی عام مجالس یا خاص مجالف میں جہاں پر آپ یہ دیکھو کوئی شیش حکمران کو بد دعا کرتا ہے وہ بدائتی ہے اور اگر کوئی دعا کرتے ان کی اصلاح کے لیے تو وہ راہ راست پہ وہ اہل سنت کیسے ہے کیوں وجہ کیا جانتے ہیں کیونکہ بددا سے اور بگڑے گا وہ اور اور بگڑے گا تو امت میں اور فساد ہو گا اور اگر آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور وہ ٹھیک ہو جائے تو پوری امت کا حال ٹھیک ہو جائے گا کہ نہیں درست ہو جائے گا کہ نہیں درست ہو جائے گا تو بد دعا کا فائدہ ہی کیا ہے یعنی امت کو مزید ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہو اور پھر آپ کی دعا بدعا سب لکھی جا رہی ہے تو اچھے الفاظ کیوں نہیں آپ کے نام احمد میں شامل آپ لوگ کیوں نہیں چاہتے کہ آپ کے نام عمال اچھے اچھی الفاظ شامل ہوں جس میں دعا ہو عبادت دعا عبادت ہے نہیں عبادت دعا عبادت اور آخر میں ابتم رحت اللہ فرماتے ہیں لاہ خاتون بھی مجرد الفس اور جو حکمران ہیں ان کے خلاف کاروائی یا ان کے خلاف جنگ نہیں کی جاتی صرف فص کی وجہ سے بدکاریوں کی وجہ سے اگر کوئی بدکاری کرتے ہے کبیرہ گناہ کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی کاروائی یا جنگ نہیں کی جاتی یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جس نے بھی امام پر یا امام کے خلاف کاروائی کی یا جنگ کی اور یا مسلمانوں اور معصوم جانو معصوم جان لی ہیں خون ریزی کی ہے وہ بدعتی ہے گمراہ ہے چاہے کوئی بھی ہو شخص پرت سے ہمارے سامنے نہیں ہے کوئی بھی ہو اب اس مقدم... یہ مقدمہ ہے ابھی تک اب تفصیل جواب دے یہ ایک اجمالی جواب ہے